صد اللہ عدیم ربلی صدری ویسر رب سور مکی سورت ہے پران حکیم کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اور قرآن حکیم کی مختصر ترین دو تین صورتیں ہیں ان میں سے ہے مفسرین نے اس سورہ کو قرآن کا بیج قرار دیا ہے اللہ نے اس میں انسان کے خسارے سے دوچار ہونے کی خبر دی ہے اور پھر اس خسارے سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی ہیں اور یہ پورا پرانے حکیم اس خسارے سے بچنے ہی کی ہدایات ہیں اس سورا کے بارے میں ایک امام فرماتے ہیں کہ اگر صرف اس ایک سورت پر تفکر کیا جائے تدبر کیا جائے تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی سورہ کرام کا یہ معمول تھا اور کیوں تھا آگے چل کے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ مکی دور میں جب بھی کوئی ایک صاحب دوسرے صاحب سے ملتے تو سلام کے بعد ایک دوسرے کو سوریہ ولاسر سناتے پھر سلام کرتے اور اپنی اپنی راہ سے لے جاتے یہ سوریہ ولاسر آرڈر آف دی دے تھا ولاسر تیزی سے گزرنے والا وقت گواہی دیتا ہے یہ بتا رہا ہے انل انسان لطف سم بے شک انسانیت بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے بے شک انسان ہونا بہت بڑے خسارے کی بات ہے اللہ سوائے ان کے جو اس خسارے سے بچنے کے لیے چار چیزیں کر لیں اللہ جین جو ہی مان لے آئیں وہ عامل صالحات اعمال درست کریں وہ توا بالحق حق کی تواسی کریں وہ توا سو اور صبر کی وصیت کریں ایک دوسرے کو یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو اس خسارے سے بچانے والی ہیں جو انسان کے لیے لکھ دیا گیا انسان ہونے کے ساتھ ہی وہ اس کے مقدر میں لکھا گیا یعنی انسان ہونا بہت بڑے خسارے کی بات ہے کامیاب وہی ہوگا اس خسارے سے وہی بچے گا جو یہ چار چیزیں کریں اب بقیہ پورا قرآن حکیم ان چار چیزوں کی تفصیل جسے اسے پرانے حکیم کا بیج سورہ اخلاص کو پرانے حکیم کا تنا قرار دیا گیا اور باقی اس کی شاخیں ہیں اور اس کے پھل لیکن ہم آج بات کریں گے وہ اثر پر تیزی سے گزرنے والا وقت کسی زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو سورج کی حرکت سے وقت سائے کی جو ہے وہ یہ اتنے زیادہ دور کی بات نہیں ہم بھی اپنی چھٹی اور تفریح کا اور وہ جو ریسیس ہوتی تھی اس کا وقت ہم نے سائے کے نشان لگائے ہوئے تھے کہ یہاں جب سایہ پہنچتا گھڑیاں نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس دیہات میں کسی کسی آدمی کے پاس گھڑی ہوا کرتی تھی تو ہم نے سائے کا نشان لگایا ہوا تھا یہاں سایہ پہنچتا ہے جب تو ہمیں ریسچ ہوتی ہے تفریح ہوتی اور ہم دیکھتے رہتے تھے کہ سایہ وہاں کب پہنچتا ہے اب تو انسان کے پاس گھڑیاں ہیں وہ الیکٹرانک واچز ہیں تو بھی ہر سیکنڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کتنی تیزی سے گھلتا چلا جا رہا ہے با جو تیری اصل متاث انسان دنیا میں کیا دے کر بھیجا گیا تھا کوئی جاتا نا کہیں بزنس کرتا ہے تو کوئی سرمایہ لے کر جاتا ہے ڈالر منتقل کرتا ہے پاکستان سے باہر یا باہر سے پاکستان کے اندر منتقل کرتا ہے کہ یہ جا کے لگاؤں گا تو اس سے پھر کماؤں گا انسان دنیا میں آیا تھا تجارت کرنے کے لیے ہر عدل حکم حالات ہی میں تمہیں بزنس بتاؤں اس بزنس میں کھپانے کے لیے دے کر کیا بھیجا گیا کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں منتقل ہوئی ہے اس فانی ملک کے اندر منتقل ہوئی ہے جو ہم کھپا کر لگا کر انویسٹ کر کے تو ہم نے بزنس کرنا ہے کمانا ہے کوئی پاؤنڈ کوئی ڈالر کوئی درہم کوئی روپے کسی کمپنی کے شیئرز کوئی ٹریولرز چیکج کیا لے کر آتا ہے جو ہمارے گھر میں آتا ہے اور جب ہم آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ انتہائی قیمتی متا وقت جو دنیا میں آتا ہے وقت ہی لے کر آتا ہے وقت ہی کو صحیح ترتیب کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ لگانے کا نام بزنس ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کا یا تو خسارہ ہے یا آپ کی فلاح ہے اور جب آدمی کے انگوٹھے باندھ کر قبر میں رکھا جاتا ہے اور وقت اس کا ختم ہوتا ہے اس وقت اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے کہ اس کا یہ وقت ساٹھ سال چالیس سال پچاس سال جو اس نے انویسٹ کیا تو اس کے نتیجے میں لیا کیا وہ چیزیں جو یہیں چھوڑ کر اکیلا قبر میں جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں بھی جو اس کے ساتھ بھی جا رہی ہیں لاس تیزی سے گزرتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس سورت کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سیکھی ہے کہتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک برف بیچنے والا بڑی درد مندی سے بڑی پرسوز آواز سے یہ صدا دے رہا تھا لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ ہر آن بھولا چلا جا رہا ہے رحم کرو اس کی متا خرید لو اس کا کیپیٹل اس کا راسل المال اس کی اصل پونجی ہر سائکنڈ کے ساتھ بھول رہی اپنی ضرورت کو نہ دیکھو لوگ اس شخص کی حالت کو دیکھو اس پر رحم کرو رین کی بنیاد پر برف خرید لو اپنی ضرورت کی بنیاد پر نہ خرید لو یہ ہے وہ ہر سیکنڈ تیرا وقت گھلتا چلا جا رہا ہے کوئی خریدار مل جائے تو تجھے قیمت مل جائے گی ورنہ بے قیمت یہ گل جائے گا رکتا نہیں ہے اسٹاک واچ تیرے وقت کو نہیں روک سکتا خریدار ڈھونڈ تجھے کوئی خریدار مل جائے جو اپنی ضرورت کی بنیاد پر نہیں تجھ پر رحم کی بنیاد پر یہ وقت خرید لے خریدا گیا تو کسی کام آئے گا ورنہ یہی تیرا راسل مال ہے یہی تیرا اصل سرمایہ ہے یہی تیرا کیپی چلے اور لوگ کہتے ہیں بیٹھ کر کھاؤ تو کنہیں خالی ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کماتے رہو تو گزارا چلتا ہے یہ وقت بیٹھ کر اگر توں نے کھانا شروع کیا تو ختم ہو جائے گا سو سال کی زندگی بھی تمہیں جو ہے وہ پتا چلے گا کہ اب ایک دن کی بات بیچ دو کوئی خریدار ڈھونڈو رب العزت کا بڑا احسان وہ خریدار ہے اس وقت اور وہ جو بولی دیتا ہے کوئی اس کے مقابلے میں بولی نہیں دیتا ہائیسٹ ریٹ پر خریدتا ہے وہ جو کسی شاعر نے کہا نا بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دی اب کوئی ہماری بولی نہیں لگا سکتا کیوں ہم رب کے آگے بکے ہوئے ہم نے یہ وقت رب کو بیچ دیا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی ضرورت کر سکتا ہے بولی دینے چیک صاحب خریدنے کسی کی کوئی چیز کوئی جا کے بولی لگا سکتا ہے کہ مجھے بیچ دو تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا لیکن مسئلہ تو وہی بکنے والا ہے بکے تو تب نا قدرت اللہ شہاب نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے جنگ کے ڈی سی ہونے کا ہے غالبت کہتے ہیں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا تو کوئی کشمیری مہاجر سبزی کی ریڑ لگاتا تھا ان سے واقفیت تھی بڑے کرائسس سے گزر کر آیا تھا وہ شخص دو تین بیٹیاں اس کی شہید ہو گئی بیٹا وہ اکیلی اس کی اپنی جان تھی بےچارے بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا یہ اس کے حال سے واقف تھے ایک دن وہاں سے گزرے وہ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ریڑی جو ہے وہ گلی سڑی سبزیوں سے بھری پڑی بکے نہیں نظر پڑی تو کہا گئی اتنا بڑا سرمایہ دار تو نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی چوٹ جو ہے وہ برداشت کر لے گا اس کے تو پیسے ڈوب گئے اور سبزی وہ چیز ہے کہ کوئی خریدے تو خریدے ورنہ دوسرے دن باسی ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے خیر انہیں ترس آیا یہ گئے اور اس کی قیمت لگوائی انہوں نے سبزی کی اور اسے پیسے دے کے انہوں نے وہ سبزی گاڑی کی ڈکی میں رکھوا لی اس کے سامنے بعد میں جا کے پھینک لی کھانے کے قابل تو وہ تھی نہیں لیکن رحم آ کے کہ انہوں نے وہ گلی سڑی سبزی اس سے خرید لی کہ اس بندے کا کیپیٹل نہ ڈب جائے یہ چوٹ برداشت نہیں کر سکے گا غریب آدمی اللہ یہ جو ہماری گلی سڑی نمازیں اور روزے خریدتا ہے نا اپنی ضرورت کی بنیاد پر نہیں خریدتے رحم کرتا ہے ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے وہ جہانوں کا رب ہے اور رحمان و رحیم ہے اسے رحم آیا تو خریدا ہے ورنہ تو یہ گل جاتے ہے اگر وہ نہ خریدتا تو یہ برف تو پگھل رہی تھی نا سیکنڈ کی سوئی تو چل رہی تھی یہ نوازے یہ روزے یہ حج یہ اس کی ضرورت نہیں ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا رب وہی ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا ہے جو کسی چیز کا حاجت مند نہیں ہوتا ضرورت مند بن جائے تو خدا نہیں رہتا بندہ بن جاتا ہے وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ ہو جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا ہوں میں بندہ بنا دیا ہے مجھے احتیاج نے میں کس لیے بندہ ہوں میں مجبور ہوں میرا کوئی بس نہیں چلتا بہت سی چیزوں میں میں ضرورت مند حاجت مند محتاج ہوں یا یو اناسوان تم الفکارا الوبا تم فقیر ہو حاجت مند ضرورت مند اکسیجن کے لیے تمہارا ہاتھ پھیلا ہوا ہے جو کھانا کھاتے اندر جاتا اسے ہزم کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ پھیلا ہوا ہے جو پانی پیتے اسے باہر نکالنے کے لیے کسی کے رحم کے محتاج ہو بندہ بنا دیا ہے مجھے احتیاج نے ہو جاؤں بے نیاز تو ابھی خدا ہوں میں انا کو ملالا انسان نے کیا تھا نا دعوی تو اللہ ضرورت مند نہیں ہے ہماری نمازوں کی اسے کتان حاجت نہیں حدیث سے یہاں بیان کر چکا ہوں کیا لوگوں تمہارے زمین والے اور تمہارے آسمان والے تمہارے جو پچھلے گزر گئے وہ بھی اور جو آنے والے وہ بھی سارے ایک متقی کے دل کی طرح متقی ہو جائیں تو بھی میرا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نفع کوئی نہیں مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا اسی طرح ہم اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تو اب وہ آدمی جس کی سبزی خریدی یا قدرت اللہ شہاب نے رحم کھا کر آپ بتائیے قدرت اللہ اس کا مشکور ہوگا یا وہ قدرت اللہ کا مش... جو ہے مشکور ہوگا اگر تمہاری یہ گلی سڑی نمازوں کا گلے سڑے روزوں کا یہ نمازیں نمازیں نہیں ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تو بندے کے قابل بھی نہیں ہے وہ تو خدا ہے وہ تو رب ہے جو حرکات ہم نماز میں کرتے ہیں اس کے سامنے بندے کے آفس میں کریں تو وہ بھی کہتا ہے کیا دھاڑی کھجا رہے ہیں ناچ جو ہے وہ سرک رہے ہیں بال سی کر رہے ہیں یہ آپ کسی کیپٹن کے سامنے کریں تو وہ آپ کا جناب چار شیٹ کر دیں آپ وہ تو رب ہے یہ تو بندے کے قابل نہیں کیوں خریدتا ہے رحم کرتا ہے کبھی بھی احسان نہ جتلانا یہ بات نہ ہے کہ میں نمازی ہوں روزہ کھانے پینے سے مو رکا ہوا ہوتا ہے حلال سے رکا ہوا ہوتا ہے حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے غیبت چل رہی ہوتی جھوٹ چل رہا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے سازشیں چل رہی ہوتی یہ روزے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ وہ یہ خریدتا ہے ہم سے یہ سب ہم پر ترس کھا کر خریدتا ہے رحم کر کے خریدتا ہے ہمیں اس کا مشکور ہونا چاہیے اسے نہیں ہمارا ہونا چاہیے یہ وقت جو وہ ہم سے خریدتا ہے اگر ہم اسے بیچیں تو یہ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت ہے سرمایہ ہمارا پگل رہا ہے مریں گے ہم وہ نہیں وقت ہمارا ختم ہوگا اس کے لیے بھی ہم اس کے محتاج تیزی سے گزرنے والا یہ وقت گواہ ہے یہ شہادت دیتا ہے یہ بتاتا ہے یہ دے کر بھیجا گیا ہے دنیا میں انسان کو اور باقی جو کچھ انسان نے بنایا اسی وقت کو انویسٹ کر کے بنایا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سے وہ صرف وہی کچھ بناتا ہے جو اسے یہاں کی زندگی میں کام آتا ہے یا وہ کچھ بھی بناتا ہے جو اسے وہاں کی زندگی کے بھی کام آئے ہم یہاں جب آتے ہیں کمائی کرتے ہیں تو یہاں کی ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ صرف ضرورتیں ہوتی ہیں مقصد ہمارا وہاں کی جو عمارت بنانا وہاں کوئی بلڈنگ بنانا وہاں اپنے سٹیٹس کو بہتر کرنا ہوتا ہے یہاں ہم برے حالات میں بھی گزارا کر لیتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں وقت گزارنا ہے گزارا کرنا ہے ہمارا اصل مقصد پاکستان میں بینک بیلنس جو ہے وہ اسٹیبل کرنا ہے وہاں کوئی زمین خریدنی ہے پلاٹ خریدنا ہے مکان بنانا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کے تھوڑا تھوڑا سا کتر کر یہاں گزارا کرتے ہیں اور زیادہ تر وہاں بیچ دیتے ہیں بالکل جس طرح پاکستان میں اس بدن کی ضروریات ہیں یہاں بھی ہیں اسی طرح سے آخرت میں بھی ہوں گے وہاں بھی مکان کی ضرورت ہوگی وہاں بھی چھاؤں کی ضرورت ہوگی وہاں بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوگی وہاں بھی تیرے شریک ہوں گے ان کے سامنے بھی تجھے ٹرن آؤٹ نکال کے چلنا ہوگا تو وہاں کے لیے بھی جمع کرمیاب وہ ہے جس نے یہاں کی زندگی کو ضرورت سمجھا وہاں کی زندگی کو مقصد سمجھا ہدف ٹارگ اور ضرورت میں بہت فرق ہوتا ہے میں کر چکا ہوں کہ حج پہ آپ جاتے ہیں تو حج کرنا آپ کا مقصد ہوتا ہے باقی رستے میں آپ کا سونا جاگنا کھانا کھانا ضروری حاجات کو پورا کرنا گاڑی کو پیٹرول دینا سٹپنی بدلی کرنا یہ ساری ضرورتیں ہیں مقاصد نہیں ہیں مقصد حج پہ جانا ہے کامیاب وہ ہوا جس نے اس السر کو تیزی سے گزرنے والے وقت کو وہاں کی زندگی کے لیے استعمال کیا ضرورتیں یہاں کی ساتھ ہیں پھر والاسر میں اس کی گواہی میں گزری قوموں کا حال ہے پھر بادشاہ تھا بہت بڑے علاقے کا بڑے جاؤ جلال والا بادشاہ تھا علح سلی ملک و مشرا وہا تجری من فرون ام انا خیر کہتا تھا کون بہتر ہے میں یا موسا ام انا خیر من هذا جی ہوا مہین اس پونچیے سے میں بہتر ہوں یا یہ اللہ دِلا یا یبین جو تو باپ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتی لیکن آج کوئی بھی اپنے بچے کا نام فراون نہیں رکھتا ہمارا اپنا عمل ہمارا لاشعور ہمارا سب کانسپ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھی فراون کو ناکام سمجھتے ہیں حالانکہ مادی لحاظ سے بڑی دولت ہے اس کی بیوی کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں بچے کا نام آسیا رکھ لیتے ہیں بچے کا نام پھر فرون نہیں رکھتے آج کوئی شخص اپنے بچے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا بڑا گورا چٹا بڑا پیسے والا رائل فیملی میں سے تھا بنو ہاشم میں سے تھا بلاڈ کیوں رکھتے ہو پتا چلا ہمارا لاشور ہمارا تحت شعور بھی یہ بات کہتے کہ بلال کامیاب ہو گیا ہے. ابو ناکام ہو گیا کہاں گئے وہ جو کہتے تھے من اشد من کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اولم یا خالہ اشد ہم کُوا کیا انہوں نے دیکھا نہیں جس اللہ نے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے کہاں گئے وہ لوگ کہاں گئے وہ طاقتور جنہیں مرنے کے لیے زمین نہیں ملی کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی اسے کھوے یار میں کوئی مصر میں دفن ہے کوئی کہاں دفن ہے اور مبوتوں دھکے کھا دوست بھی مرنے کے لیے نہیں دیتے اسے جگہ کامیابی اس کا نام ہے بلینڈ ٹریلین جمع کیا اسے پاس پاس کے بڑے بڑے ولی ہیں لیکن موٹی سرخی لگتی ہے خلیج ٹائمس کی مبوتوں کو مرنے کے لیے زمین چاہیے اور کوئی دیتا نہیں کینسر ہے اسے چند مہینے کامیابی کا نام ہے پلاس اندلسان لگتا یہ وقت بتاتا ہے تیزی سے گزر رہا ہے کوئی ترس کھا لے کوئی رین کرے کوئی اس گھلتی ہوئی متا کو خرید لے اس کے گھلنے کا تماشا نہ دیکھے کوئی تو ہو اور وہ ہستی آگے بڑھتی ہے جو انسان سے پیار کرتی ہے اس کے ساتھ رحیم ہے ستر ماؤ سے بھی زیادہ اور فرماتی ہے ان اللہ اشتارا اللہ خریدتا ہے اللہ نے خرید لیا ہے من مومنی ایمان والوں سے منو ہاں وہ جو سودا کر لیں ایمان کیا ہے ایمان سودا ہے اس وقت کا یہ سودا کرایا کس میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا نماز کا اینڈ کیا ہے اللہم صلی, اللہم صلی, اللہم صلی, اللہم صلی اللہ مسلم اللہ و سستی پر رحمتیں بھیج جس نے یہ سودا کروا دیا اللہ اس وقت کا خریدار ہے ایمان ایک سودے کا نام ایمان ایک ایگریمنٹ کا نام ہے یہ وقت اللہ کو دے دو اور اللہ بھی کتنا رحیم ہے خرید لینے کے بعد کہتا ہے اچھا استعمال بھی تم کر لو دو فائدہ ہو کوئی کسی سے سبزی خرید کر پیسے اسے دے دے اور کہے کہ یار یہ پکا لینا بچوں کو فی الحال ہے نا رہن سبزی کے پیسے بھی دے دیے سبزی بھی اسی کو کھانے کو دے دی حضور نے فرمایا مومن کا حال موسا کی ماں کا سا ہوتا ہے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اور اس پر ادر لیتی ہے اجرت لے رہی اس نے خرید لیا ہے اور کہتا ہے اسے اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے میں استعمال کرو میرے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق تمہارا بیوی کے منہ میں لکما دینا بھی صدقہ ہے رزق حلال کی صحیح کرنا صدقہ ہے اسے ماں باپ کی خدمت میں استعمال کرو ماں باپ تمہارے ہیں ماں. ان کی خدمت میں استعمال کرو یعنی پیسے بھی دے دیے اور استعمال کرنے کو بھی ہم ہی کو کہا اور ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے گھر میں کوئی جا کے جھاڑو دیتا ہے کیا کام کرتے ہیں اللہ جی نا من جو بیچ دے بڑا ریٹ لگایا تمہارا اللہ نے بڑی قیمت لگائی ہے تمہاری معافی سما ل زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب تباہ کر دو جنت بھی نہیں ہے جہنم بھی رہی ہے نہیں کعبہ اور کابہ کو گرا دیا جائے ضال کامن قتل المومن یہ اللہ پر ایک مومن کے قتل سے زیادہ آسان ہے کچھ اللہ ایزی لیتا ہے لیکن مومن کا قتل یہ رب کے یہاں بکنے کے بعد بڑا قیمتی ہو جاتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا اب کوئی ہماری قیمت نہیں لگا اب تو کہا کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو تو بھی اب ادھر سے ادھر نہیں ہونا میں بکا ہوا ہوں مجھے خرید لیا گیا ہے اب جہاں جہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں وہاں پہنچا رہا اللہ نے میزان تکڑی، تول ترازو قائم کر دیا ہے اتنا ماں کو ناپ کے دو اتنا باپ کو دو اتنا بیوی کو دو اتنا بچوں کو دو اتنا اس میں سے مجھے دو اتنا پڑوسی کو دو اتنا وزٹر کو دو اتنا محلے والوں کو دو اتنا اپنے دوسرے جو ہے جو تمہارے مسلمان بھائی ہیں ان کو دو پرانے حکیم کیا ہے وہ میزان ہے جس میں حقوق بیان کیے گئے کہ سودے کے مطابق کنسائنمنٹ کہاں پہنچانی تو سمجھ لگے آپ پرانے حکیم اس کی تفصیل ہے جو سودا تم نے رب سے کیا ہے امانت داری کے ساتھ ایمان کے ساتھ کہتے نا آپ اپنے ایمان کے ساتھ یہ بات بت اپنے ایمان کے ساتھ جہاں جہاں تمہیں رب کہتا ہے یہ بکی ہوئی متا وہاں وہاں ڈراپ کرتے جاؤ وہاں وہاں اس کی شپمنٹ کرتے جاؤ وہاں وہاں اس سے پہنچاتے چلے جاؤ جس دن یہ ختم ہوگی اس دن سے اس کا ریپے ہونا شروع ہو جائے گا جس دن انگوٹھے باندھ کے قبر میں رکھے گی نا قبر دنیا کی آخری اور آفرت کی پہلی منزل وہاں سے حساب شروع ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں ایک دیکھ آدمی ہے اس کے پاس پینتالیس درم کا ایک فون کارڈ ہے اٹھائے ہوئے ہے لیے ہوئے ہیں لیکن دو درم نقد نہیں اس کے پاس آپ وہ ٹیکسی والے کو آواز دیتا ہے روکتا ہے اسے کہتا ہے بھائی میں فلاں جگہ جاؤں گا میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے ایک کارڈ ہے میرے پاس وہ زور سے دروازہ بند کرتا ہے اور چلا جاتا اسے پیسے چاہیے کارڈ کچھ نہیں کیا کرنا ہے اس کے پاس کارڈ ہے حالانکہ وہ بھی پیسے ہیں لیکن گاڑی والے کی مطلوبہ شکل میں نہیں ہے ہاں یہی کارڈ جب ویب فون میں لگے گا تو اسکرین پر ڈسپلے ہوگا فارٹی فائیو گرام بھائی متا ہے اس کے پاس فون کرو پاکستان کرو انگلینڈ کرو جہاں بھی کرنا ہے کرو فائدہ اٹھاؤ اس سے لیکن اس مشین میں لگے گا تو ڈسپلے ہوگا نا کوئی نہیں چلتا یہاں والوں کو تو نقد چاہیے انہیں نمازیں نہیں چاہیے روزے آپ کے نہیں چاہیے آپ کی تحجد نہیں چاہیے وہ کہیں اور کی کرنسی ہے اب یہ دفن کر کے آگے آپ کے پاس پیسے تھے منتقل کیے تھے تو آپ کے لیے وہاں ایک کھڑکی کھل جائے گی سینٹرل اے سی کی جس کا مرکز جنت ہوگا ایک وہ کھڑکی کھل جائے گی جہاں سے آپ جنت کے باغات کے نظارے کریں گے خوشبوئیں آئیں گی جنت کے باغات کی اور اگر نہیں تھی تو وہ ایک تندور ہے جس کے اندر آپ پھوڑ کے آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر یا تو روزہ من ریاض الجنہ ہے یا خفرا من حفر النار یا آگ کے گھروں میں سے ایک گڑا تو کامیاب کون ہے جس نے اس وقت کو پے کر کے دے کے وہ کریڈٹ کارڈ حاصل کر لیا جو قبر میں لگے تو قبر کھل جائے قبر ٹھنڈی ہو جائے قبر میں آپ کو نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں باقی تو سب کچھ واپس آ جاتا ہے جو لے کے آتے ہو مادی لحاظ سے اگر انسان کی کامیابی تولی جائے تو انسان مرنے والا بڑے خسارے میں جو کچھ مادے کے نام پر مٹیریل کے نام پر لے کر جاتا ہے کیا لے کر جاتا ہے ردی کپڑا ہوتا ہے وہ ستر روپے کا ساٹھ روپے کا پچپن روپے کا بیس گز کا کپن مل جاتا ہے بازار اور وہ گھٹیا کپڑا ہوتا ہے وہ لٹھا گھٹیا اگر لٹھا ہوتا ہے جب تک جیتا رہتا ہے بڑے قیمتی تیم تیم پہنتے لے کر کے جاتا ہے اس کے لیے اتنی محنتیں کرتے رہے ہو اس بیس گز لٹھے کے لیے جو لپٹے گا تو کہاں لپٹے گا اس دو گز بدن پر ہی لپٹے گا نا آپ اسے تین دفعہ لپیٹ دیں چار دفعہ لپیٹ دیں لیکن بنے گا تو وہ دو گز ہی نا یہ لینے آئے تھے یا وہ قبر لینے آئے تھے یہ مکان بنانے آئے تھے تم جس میں اگر تمہارے بس میں ہو تو تم اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے اور کروٹ بھی نہیں بدل سکتے یہ مکان اور یہ کفن یہ بیس گز کپڑا لینے آئے تھے بڑا پینڈا کیا تم نے یہ لینے کے لیے دبئی کا ویزا تم نے لیا کتنے فراڈ کیے تیزے جے بورڈ بنا بارہ بارہ گھنٹے کنکریٹ کی تم نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی تم نے بنایا تھا یہ yeah. وہ جو پنجابی کے شاعر نے کہا نا کہ ملک عدم تو ادم تیس میں ننگے پنڈے بردا ہے بندہ ایک کفن کی خاطر کنہ پینڈا کر ہے کفن لینے کے لیے اتنے اتنے ملکوں کے چکر کاٹتے ہو اگر مٹیریل تمہارا مدعا ہے مقصد ہے ٹارگٹ ہے ہدت ہے بڑا خسارے والا حدف پھر وہ تنگ سی قبر اور وہ بیس گز کا وہ کفن بہت گھاٹے کا سودا ہے ساٹھ سال تو نے بیچے ہیں. لیا کیا لے کے کیا جا رہے ہو اگر تم مادہ تمہارا اب جو وہ تم نے بڑے بڑے اونچے اور وہ کوریڈور والے اور وہ بڑے برامدوں والے اور بالکونیوں والے جو مکان بنا تھے وہ تو کوئی اور رہ رہا ہے نا تجھے کیا ملا ہے تیری زمین کیا ہے ناپ کے اگلوں نے دی ہے تم کبھی کبھی جایا کریں قبرستان میں دیکھا کریں کھدی ہی قبریں پڑی پتہ نہیں ان میں سے کوئی ہمارے مقدر میں ہام مچ لینڈ ڈاز اے مین نیڈ وہاں جا کے دیکھا मुझे مجھے تو بس اتنی ضرورت ہے باقی تو سارے جھگڑے اگر تو مادہ تمہارا مقصود تھا تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے بڑا سستا ٹائم بیچا تو نے اور اگر مقصود کوئی اور تھا مقصد کوئی اور تھا آخرت کی زندگی رب کا تقرب تھا اگر اس وقت سے تو نے وہ حاصل کیا تو اس کے بعد تیری قبر وہ پھر وہ قبر نہیں رہے گی پھر تو حضور نے فرمایا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ سطح نظر تک اس کو وسیع کر دیا جاتا یہ ایک ایسی قبر یہ ہم وقت بیچتے ہیں جس نے تعلیم حاصل کی وقت بیچا نہ وقت دیا تو تعلیم کو حاصل کیا ایجوکیشن کو حاصل کیا ایز اے دوسرے آدمی کے ماں باپ کے پاس پڑھانے کو پیسے کوئی نہیں تھے اس نے وہی وقت کسی استاد کے پاس خرچ کیا تو وہ موٹر میکینک بن گیا شناختی کارڈ بنانے جاتا تو وہ لائن میں لگا رہتا ہے آپ موڈ میں ہوتے ہیں اور جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ مجبور ہوتے ہیں لائن میں لگ جاتے ہیں وہ موڈ میں ہوتے ہیں بار بار کہتے ہیں یار وہ میرا بیوی بی میری بیمار ہے ہم اوپت جا رہے ہیں مہربانی کرو ذرا دیکھو جو کہ وہ دو گاڑیاں آپ سے پہلے ہیں میں ان کو دیکھو جیسے آپ ہیں ایسا وہ آپ قلم سے کماتے ہیں وہ اسکرو ڈرائیور سے کماتا ہے یہ ایجوکیشن تو انسٹرومنٹ ہے بس کمائی کا تعلیم حاصل کیا آپ نے وقت دیا اس تعلیم کو خرچ کیا آپ نے آٹھ گھنٹے گورنمنٹ کو دی آپ نے چار ہزار لے لیا ان دے کیا رہے بخ جو سلائٹیں دے رہے ہیں وہ بھی آپ نے وقت خرچ کر کے لی اصل کیپیٹل کیا ہے بک و اور یہ تیزی سے گزر رہا گھڑی کی طرف دیکھا کرے وہ سیکنڈ جب چلتا ہے وہ اب قیامت تک پلٹ کر نہیں آئے گا تم ایک کروڑ ڈالر بھی دے دو اب وہ سیکنڈ تمہیں نہیں مل سکتا گھل گیا ہے وہ کاش کے تونے اسے بیچ دیا ہوتا اللہ کو بیچا ہو دنیا والوں کو تو بیچ کے کما رہے ہیں کچھ کرنے اجین اِلَّ منو بیچ دیا ہے تو جہاں جہاں رب نے کہا ہے امانت داری کے ساتھ وہاں وہاں سے خرچ کرو اب یہ تمہارے پاس امانت ہے تمہارا اپنا نہیں جب سودا ہو جاتا ہے بیل آپ کا ہوتا ہے گائے آپ کی ہوتی ہے جب پوری قیمت آپ وصول کر لیتے ہیں آپ کے کلے پر بندی ہوئی ہے لیکن آپ کی نہیں ہے اب وہ کسی اور کی ہے اب وہ بکا ہوا مال ہے وہ کل لے لیتا ہے پرسو لے لیتا ہے اب یہ اس کے بوٹ پر ہے آپ کا تو کلیجہ ٹھنڈا ہے نا پیسے مل گئے اب کلمہ پڑھ لیا تو یہ سب کچھ تم نے بیچ دیا ہے ان اللہ ہر اللہ نے خرید لیا ہے اب امانت شروع ہوتی ہے پیش تو دیا تم نے لیکن دیکھنا یہ کہ بکے ہوئے کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو یہ ہے اسے حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت الحمد جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں سودا نہیں ایمان اور امانت داری اب رب تمہیں کہتا ہے اتنے بجے اذان ہوگی اور تم نے اسکرانا ہے ان پاؤں کو تکلیف دینی ہے ان آنکھوں کو تکلیف دینی ہے بدن کو تکلیف دینی ہے لے کر آؤ اس لیے کہ اب یہ تمہارا نہیں ہے اب یہ میرا ہے بکا ہوا ہے اگر اسے آپ اپنا سمجھتے ہیں تو دوسرا کمبل بھی اوپر لے لیں گے آپ اور ہو سکتا ہے تخیر اٹھا کے سر کے اوپر رکھنے کانوں پہ کہ تو یہ مولوی نہیں سونے دیتے اور اگر اللہ کا تو اللہ سے کہہ رہا کہ لے کر آؤ سلح لاؤ اس کو نماز میں مسجد میں لاؤ اس امانت دار ہو تو لے آؤ گے بے ایمان ہو تو نہیں لاؤ امانت دار کے یہی ہے یا ایمان ہے یا بے ایمانی لا ایمان المان لا امانت اللہ امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں تو پھر کیا بے ایمانی اب اس نے کہا کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک اس کو کھلانا کچھ نہیں کوئی گائے بھینس اگر خرید لے اور کہہ جائے کہ جی اب اس گائے کو آپ نے صبح سے شام تک کھلانا کچھ نہیں گائے اس کی ہے بھوکی مرے گی تو اس کی مرے گی نا آپ کا کیا جاتا ہے. آپ کو تو پیسے مل گئے نا آپ کا تو سودا ہو گیا نا وہ کہتا ہے کہ صبح اتنے سے لے کر ہنستا یہ تو بھائی کو بول خیر تلا دیا دو منالی تماسم سیاح میرے شام تک اسے کھانے کو کچھ نہیں اب یہ اس کا بھائی بکا ہوا ہے کتنی بھی پیاس لگتی ہے لیکن جس نے, جس نے خریدا ہوا اس نے کہا ہے کہ نہیں کھلانا اس کو آپ آپ کی روح آپ آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس کو کھلانا ہاں اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس کی جان نکلنے لگے تو پھر یہ بھی اس کا احسان ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے حکیم اس سودے کی تفصیلات ہیں جب اس قسم کا کرائسس ہو تو اسے کٹا دینا لڑا دینا کھپا دینا لگا دینا جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے لگایا وہ دو نوجوان اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال کے نوجوان منگنیاں ہوئی ہوئی کالج سے نکلے ہیں اور جانے ہتھیلی پر لیے ساڑھے چھ لاکھ فوج کے اندر گھوم رہے ہیں کیا خیال وہ وہی کنسائنمنٹ لیے پھر رہے ادتانفی سبھی اللہ میں اس کو کہیں کسی بننے لگانا چاہتا ہوں میرا مالک دیکھیں سے کہاں لیتا ہے کہاں وصول کرتا ہے ادت و نخت اللہ سبھی سو ہے وہ سمجھے ہیں اس کو کہ یہ میرا نہیں ہے بکا ہوا اور بکے ہوئے پر سودا نہیں ہوتا اب اگر اسے بیوی کو بیچو گے ماں باپ کو بیچو گے اولاد کو بیچو گے کسی اور کو بیچو گے تو یہ بے ایمانی ہوگی بیچنا نہیں ہے جتنا ان کا حق ہے اتنا دیتے رہو انہیں جتنا اللہ نے طے کیا ہے چیز اللہ کی ہے تو تقسیم بھی اللہ نے کیا آپ کی وراثت بھی اللہ نے تقسیم کی جب آدمی مر جاتا ہے تو اللہ کی وسیعت کے مطابق اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے یہ ہے اصل چیز اس وقت کو استعمال کرو اللہ کی ہدایات کے مطابق اس کو بیچ دو گے تو پھر اس کا سونا ضائع نہیں ہوگا یہ سو رہا ہوگا تو کسی اور کے کھاتے میں ہوگا نا آپ جب ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں آپ جب اپنا وقت بیچ دیتے ہیں کارڈ پنچ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد چائے پی رہے ہوتے ہیں تو کس کے وقت میں پی رہے ہوتے ہیں حکومت کے وقت میں رفے عجد کے لیے جاتے تو گورنمنٹ کا وقت اب خرچ کر رہے ہیں ان کے متھے مارا ہوا آپ اور بہت سے لوگ خط بھی کام پر جا کے لکھتے ہیں یار اپنا وقت خرچ ہوگا وہاں گورنمنٹ کا خرچ ہوگا کاڈ پنچ کر دو کلمے کا سودا کر لو اس کے ساتھ پھر بچوں کے لیے روٹی بھی کما رہے ہو تو ٹائم اسی کے کھاتے میں جا رہا اب یہ تمہارا اپنا نہیں رہا کسی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے دنیا میں ہم اسے کس کے لیے بیچتے ہیں مکان کے لیے ساری محنت مشقت کرتے ہیں، مکان کے لیے بینک بیلنس کے لیے اور اگر کوئی آدمی یہ دونوں چیزیں کر لے تو دنیا والے کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں بےچارے کوئی یہ نہیں دیکھتا گلاب کی طرح اس کا رنگ تھا کالا تھیا ہو گیا کوئی نہیں کہتا کہ موتیوں کی طرح اس کے دانت اور اب نیا نربرامدہ بنا ہوا ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ کتنا کریئل جوان تھا اور اس کو شوگر ہو گئی اور اس کی کمر جھک گئی ہے وہ بار بار دیکھتے کہتا پلازا بنا لیا کامیاب ہو گیا یعنی یہ جوانی اس نے کھپائی ہے یہ رنگ اس نے قربان کیا ہے یہ دانت اس نے قربان کیے ہیں یہ سب کچھ اگر کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بنایا نا وہ کیا کہتے کسی کی اس کی کمزوریوں پر نظر نہیں جاتی اس کا حال کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کا کال کرنا شروع ہوا ہوا دیکھتے ہیں کہ اتنے پلاٹ خریدے ہیں اتنی دکانیں بنا لی ہیں اتنے بچے اس نے سیٹ کر دی ہیں ایک بچہ فلا فورس میں پائلٹ ہے ایک بچہ امریکہ میں فلاں تعلیم میں پڑا ہے بڑا کامیاب بندہ ہے دنیا والے اس کو کامیابی کہتے یہ ان کے نزدیک کامیابی اور جب آخرت میں وہ بندہ اٹھے تو حضور نے فرمایا میری امت کا بانج میری امت کا اوتر وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی بچہ نہ دیا کوئی شہید نہ کروایا ہو کوئی جہاد میں نہ بھیجا ہو کوئی اس کے کام میں نہ لگایا ہو حشر کے دن وہ اوتر ہی ہوگا اس کا کوئی نہیں ہوگا نو کا نہیں تھا نا بیٹا بنا فرمایا فرمائے وہ تمہاری فیملی سے بھی لانگ نہیں کرتا کیوں؟ انہو و و وہ عمل و نظیر و سال تمہارا وہی ہوگا جسے تم اپنے اپنا سمجھ کر اپنی متاث سمجھ کر جس را باقی اللہ کی راہ میں لگائی اسے بلگا لگتا وہ تمہاری کمائی اب کوئی آدمی یہاں بڑے ٹھیک ٹھاک حال میں رہے موٹا تازہ بھی ہو گیا رنگ بھی گورا چٹا ہو گیا اس کا صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہو لیکن پاکستان جائے تو پلے کخ نہ ہو سارے کہیں گے کامیاب ہو گیا دیکھو رنگ بھی کتنا گورا کر کے واپس آیا بدن بھی کافی موٹا ہو گیا صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے سارے یہی کہیں گے کہ کامیاب ہے یہ کوئی بھی آپ کا رنگ نہیں دیکھے گا ان اللہ وہ بلال اللہ کو بڑا عزیز اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجوید ٹھیک نہیں تھی حبشی تھے نا تو جیسے ہمارے یہاں ہم انگریزی بھی بولتے ہیں تو کبیڑا وغیرہ کر دیتے ہیں پروننسیشن ہماری ٹھیک نہیں تھی یہی آربی کا بھی کرتے ہیں تو عربی ان کی مادری زبان نہیں تھی آپ کو پتہ نا ملباری اردو بولے تو اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتا اپنی زبان اپنی زبان کے مخارت جو ہے وہ پک چکے ہوتے ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آدمی تو وہ ہے علی فلاح اور حیا علی فلاح کہا کرتے تھے حیا نہیں کہا کرتے نکلا نہیں کرتا تھا حیا جیسے ہمارے یہاں کرتے ہیں نا لوگ پر. تو کسی نے آبجیکشن ایک دفعہ کر دیا کہ یہ ہے ٹھیک نہیں کہتے آپ نے فرمایا اس کی ایک حیا اللہ کو تمہاری کتنی حیا حیا سے زیادہ عزیز تیزی سے گزرتا یہ وقت کہاں کا پایا آپ نے ایک گھنٹہ یہاں آپ لگا کر گئے یہ ایک گھنٹہ کتنے سیکنڈ اور وہ سیکنڈ ایک سیکنڈ معمولی اکائی نہیں ہے صرف ایک سیکنڈ اس میں اگر آپ کے منہ سے توبہ نکل جائے اللہ میری توبہ آپ کے ساٹھ سال کے گناہ دھل سکتے ہیں اور وہ ساٹھ سال کے گناہ یو بدل اللہ سیاحت امحسانات نیکیوں میں بھی بدل سکتے ہیں ایک سیکنڈ مرنے سے پہلے نکل جائے اللہ میری توبہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار امید سفر کر لیتی ایک سیکنڈ جسے ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں واس یہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اسی لیے تند و تیز جو آندھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں میں تیزی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا وقت جو ہے وہ جام ہو گیا ہے گراریاں ہی اس کی جام ہو گئی ہیں گزرتے ہی نہیں جہاں دیکھو بیٹھے ہیں پندرہ دس بیس آدمی کوئی تاش پھیر ہے کوئی گپے مارے ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں دھکے مار مارنے وقت گزار رہے ہیں گزر ہی نہیں رہا حالانکہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے یہ سیکنڈ جو گل گیا ہے آپ کا اب یہ آپ کو نہیں ملے گا اب قیامت کے دن حساب ہوگا کہ اس کے آپ نے کیا کمایا تھا اس وقت کو انرجی میں تبدیل کرو توانائی میں تبدیل کرو یہ آخرت کا نور ہے وہاں کے محل بھی آپ نے اسی سے بنانے وہاں کے پودے بھی آپ نے اسی سے لگانے وہاں کے پلاٹ بھی آپ نے اسی سے بنانے اور وہاں روشنی کا بندوبست بھی آپ نے اسی کے ذریعے کرنا قیامت کے دن اللہ جل جلال جلالہ جب عدالت قائم فرمائیں گے تو زمین روشن ہو جائے گی واشرقت الارض اردو بین رب اور جب اللہ عدالت برخاست کریں گے تو اندھیرا چھا جائے گا اللہ اپنی تجلی ہٹا لیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا بڑھے گا وہی جس کی اپنی روشنی ہو جنت میں بھی جو جائے گا اسی اندھیرے کے اندر وہ پر سراط جو ہے وہ جسر و جہنم جہنم کا جو جسر ہے اس کے اوپر سے گزر کر جائے گا وہ امن کم اللہ وار تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اس کے اوپر سے گزر کر نہ جانا پڑے کان اعلیٰ رب کا حتم مقبویہ تیرا رب حتمی فیصلہ کرتے روشنی ہوگی تو گزر سکو گی منافقین دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ وہاں ان کے ساتھ یہی کرے گا جو خو اللہ ہوا خادعون خاج این درمیان میں پہنچیں گے تو وہ روشنی ختم ہو جائے گی اور مومن ان کا نور تام ہوگا یس آ نور ہوں بینا دی ہوں بے ایمان ہوں دائیں طرف ان کے سامنے یہ نیکیاں روشنی یہ وہاں کا نور ہے وہاں کے اندھیروں میں یہ ہوگا اور کوئی کاچ نہیں ہوگی ایوریڈی والے سیل وہاں نہیں ہوں گے یہ نمازیں سیل کا کام ہے وہاں ان کا کریڈٹ کارڈ ڈالو گے تو پانی ملے گا جس آدمی کو آپ قبر میں رکھاتے ہیں جس حال میں وہ مر جاتا اس کے بعد کوئی کھانا پینا نہیں اب یا تو اسے وہ جنت کی تسنیم ہوگی وہ سلسبیل کا پانی ہوگا یا جہنم کا کھولتا پانی ہوگا رستے میں کوئی پانی نہیں لوگ پانی پانی کرتے ہو لیکن جہنم کے رستے میں بھی کوئی سبیل نہیں لگی ہوئی وہیں جا کر توڑ جا کر پانی ملے گا پیاس کتنی لگی ہوئی ہوگی اللہ نے فرمایا پیاس ہے اونٹوں کی طرح پیاس ہوگی یہاں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہو اس وقت کو وہاں کے لیے جہاں کا کھانا پینا اللہ نے تیرے ذمہ ڈالا ہے دنیا کا کھانا پینا اس نے ماں کے پیٹ میں تیرا لکھ دیا دنیا میں تمہارا رزق اس کے ذمہ ہے تمہارا کھانا پینا اس کا کنٹریکٹ ہے بعض کمپنیوں میں ہوتا ہے کھانے پینا جو ہے وہ کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے رہائش کے ساتھ ساتھ کھانا پینا دنیا میں آفرت میں نہیں آفرت کا تم نے کمانا ہے جس طرح یہاں کا کھانا پینا کمپنی اپنے جمعے لیتی ہے پاکستان کا نہیں پاکستان کا اوور ٹائم لگاؤ گے ڈیوٹی دو گے تو کماؤ گے یہاں کا اس کمپنی کی ذمہ داری ہے اسی طرح دنیا کا تو اللہ نے لے لیا ہے جو اللہ نے کنٹریکٹ لے لیا اس کی تمہیں بڑی فکر ہے میں کھاؤں گا کہاں اچھے سے اچھا کھا رہا ہے لیکن ایک مستقبل فوبیا ہو گیا ہے فیوچر فوبیا پتہ نہیں کل کیا ہوگا پتہ نہیں کل ملے گا نہیں یہ اللہ پر بد اعتمادی نہیں ہے وَعَلَى اللہ فال یہ توقع مومنوں کو تو اللہ پر بڑا توکل ہوتا ہے یہاں کا تو اس نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کی تو میں بڑی فکر کل کیا ہوگا آج تو میری تنخواہ بھی اتنی ہے آج تو میں کھا بھی رہا ہوں اس کل کی فکر میں ہمیں شوگر ہو جاتی ہے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے انٹینسو ہارٹ ڈیزیز اختلاج کلب ہو جاتا ہے فکروں سے باڑھ سفید ہو جاتے ہیں کل کیا ہوگا اور وہ کل کبھی نہیں آتا آدمی آج میں ہی آؤٹ ہو جاتا ہے ہر آدمی آج میں مرتا کل میں کبھی کوئی نہیں مرا کسی کا کل نہیں ہے وہ جو شہر میں کہنا کہ گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل کے خدشوں میں اور گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل نہیں ہے ہر چڑھتا دن تیرا آج ہوتا ہے اور کل کی تمہیں پھر فکر لگ جاتی ہے اور آج میں ہی تجھے سٹیمپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے آج آج آدمی پیاس سے بھی روٹی کھا لے تو کہتا الحمد تو پیٹ بھرا گیا کل کا کیا بنے گا یہاں کا کھانا پینا رب کی ذمہ داری ہے اس نے جتنا لکھ دیا نا ایک دانا تو زیادہ نہیں کھا سک ایک گھونٹ زیادہ نہیں پی سک زیادہ پھرتیاں دکھاؤ گے تو شوگر ہو جائے گی یہ بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا ایسا بد مزہ کھانا بکری کے آگے بھی رکھو تو نہ کھائے جو بندہ کھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو دعا کرتے دیکھا کہ اللہ جب کھائے نا تو انہیں احساس یہ کیا کھا رہا ہوں پلا پتے کھا لو یہ کہتے ہیں نا یہ سار کے کنارے جو پھول لگے ہیں جن کی پتیاں کھا لیں اتنی بدبودار اور اتنی کڑوی بکری نہیں کھاتی ان کو وہ کھا رہا ہے بےچارا شوگر کا مارا ہے پھر ڈائ چل پڑتی بھوکا مر رہا ہے کیوں وہاں سے اللہ نے تھرموسٹیٹ کم کر دیا ہے بہت تم نے زیادہ پورتیاں دکھائی ہیں لاگا آپ وہ ڈائٹنگ والا دانت جو ہے کیڑا پیدا ہو گیا دماغ صرف جی سوپ پیا جا رہا ہے صرف جوس لیا جا رہا ہے لائٹ ریفریشمنٹ ہے جی کیوں نہیں کھا رہے اللہ نے جو بات طے کر دی اگر اس نے نہیں لکھا تیرے منہ میں بھی کوئی ڈالے گا نا تو وہ باہر نکل آئے گا جو گھونٹ اس نے لکھا وہی وہ پیو گے بعد میں کوئی تیرے منہ میں ڈالے بھی تو باہر نکل آئے گا اندر نہیں جائے گا اندر اس کا کوٹا پورا ہو گیا دنیا میں تو اس کا لکھا ملتا ہے تمہارے اوپر اس لیے چھوڑا تھا اس وقت کو خرچ کرو اس تیزی سے بھولنے والے وقت کو خرچ کرو یہ سیکنڈ ایک سیکنڈ نہیں ہے ایک ایک سیکنڈ جس طرح ایک ایک روپیہ گنتے نا ننانوے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اس والر سے پہلی سورج کیا ہے اللہ <الحاق> کو متکا <متقاسر> تمہیں ننانوے کا چکر لے ڈوبا ہتا المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو قبریں دیکھ لیتے ہو اس ننانوے کے چکر میں اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے ایک ایک روپیہ جس طرح گن کے خرچ کرتے ہو ایک ایک سیکنڈ گن کے خرچ میرا سیکنڈ چلا گیا میں نے کیا تمہارا یہ ہے وہ بات جو کہتا ہے نا کہ ہر سانس اندر آئے تو باہر نکلے تو لا اللہ اللہ اللہ وہ یہ سیکنڈ خرچ کرتے یہ ضائع نہ جائے وہ کہتا ہے نا جو دم غافل سو دم کافر یہ امانت کے مطابق خرچ نہیں ہوا یہ تو بکا ہوا تھا غافلت میں کیسے چلا گیا ہے جو جو دم غافل سو دم کافر مرشد جہ فرمایا ہوں سنیا سخن گئیاں کھل تھیں اساں چت خدا وایا ہو کیتی جان حوالے رب دو اصا ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلا مر گئے باہ کا مطلب نو پایا ہو اس بدن سے اپنا قبضہ چھوڑو اس کے حوالے کرو مرن سے پہلے مرو کن تن اللہ کل میت فید غسال اللہ کے ہاتھوں میں اس طرح ہو جائے جس طرح میت غسال کے ہاتھوں میں ہوتی اپنا آپ اس کے حوالے کر دو سبمٹ کرو اس کا نام ہے استسلام یہ ہے تو مقصد حاصل ہو جائے گا محمد ابن الخط رض کو کال ہے موہ تو کب لانتا منہ تو لوگوں مرنے سے پہلے مر جاؤ مرنے سے پہلے اپنی مرضی کا قبضہ ہٹا لو اس سے اسے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو جہاں یہ کہتا ہے وہاں خرچ کرو اسی میں تمہاری کامیابی ہے امانتداری کے ساتھ خرچ کرو گے تو قیامت کے وعدے کے مطابق وہ تمہیں تمہارے اس کے قبر سے شروع ہو جائے گا وہ وعدہ آپ کو پتہ نا جو جس کا ٹکٹ فسٹ کلاس کا ہوتا ہے اس کا ڈپارچر لانچ بھی فرسٹ کلاس کا ہی ہوتا ہے یعنی اس کی وہ فیسلٹی جہاز میں جا کر شروع نہیں ہوگی اس کا کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے حساب کتاب والا اس کا ڈپارچر لانچ عالمی برزخ وہ بھی الگ ہوتا ہے اور اس کا جہاز میں اس کی ساتھ ڈیلنگ جو ہے اور بہیویئر جو ہے ایئر ہوسٹس اور اسٹیورس کا وہ الگ ہی ہوتا ہے جس نے رب کو یہ بیچا اور پھر امانتداری کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق خرچ کیا اس کا قبر بھی اس کی وہ اس کا ڈپارچر لانگ کی طرح والم برزخ کی طرح الگ ہی ہوتا ہے اور میشر میں حساب کتاب کا کاؤنٹر بھی الگ ہوگا اور اس کا جنت کا معاملہ بھی الگ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہیں لوگوں میں سے اور آپ حضرات کو بھی انہیں لوگوں میں سے بنائے جنہیں وقت خرچ کرنے کا سلیقہ آ جائے وہ آخر و داوان الحمد